يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا من نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطير الله ورسوله فقد فاض فوزا عظيما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 ہر قسم کی ہمدوسنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کے اندر اپنی اتنی نعمتیں نازر کر رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا ان نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا تو ان تو اعمت اللہ علیہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان تمام نعمتوں کو گن نہیں سکتے بے شمار ان گنت نعمتیں اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر نازل کی ہیں کائنات کے اندر پائے جانے والی ہر چیز کے اندر ذرے ذرے کے اندر ہر انسان کے اندر ہر مخلوق کے اندر ہر زروح کے اندر تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو انسان اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا خود ہماری ذات میں ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان تمام نعمتوں کو گن نہیں سکتا ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ایک بیشبہ نعمت اور اللہ رب العالمین کا ایک بہترین تحفہ اللہ رب العالمین کے ایک عظیم رحمت پانی ہے جس پانی کی قدر آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے حالانکہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر جن زندہ چیز کو پانی ہی سے بنایا وہ جالہ مرلم شعین آئی ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا انسان کا وجود انسان کی پیدائش بھی پانی کے ذریعے ہوتی ہے پہلے انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا اس کے بعد جتنے بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں سب نطفے سے حقیر پانی سے پیدا ہوتے ہیں الم نخلق مہین کیا میں نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے انسان کے جسم کے اندر پانی تین گنا زیادہ ہے دو گنا پائی جاتا ہے ستر فیصد انسان کے جسم کے اندر پانی ہی پایا جاتا ہے انسانسانی جسم کے اندر یعنی علماء نے بیان کیا ہے کہ اسی فیصد انسان کے جسم کے اندر پانی پایا جاتا اور دنیا کی تمام سبزیاں پھل فروٹ جو بھی انسان استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو پانی کے ذریعے سے پیدا کیا انسان بھوکے رہ سکتا ہے چند مہینے لیکن پیاسا انسان چند دن بھی نہیں رہ سکتا پانی اللہ براہمین کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی پانی کتنا مل پا جاتا ہے تو حصہ پانی اور ایک حصہ انسان کی آبادی ہے خشکی ہے یہ تمام چیزیں اس بات پر دار کرتی ہیں کہ پانی اللہ براہمین کی نعمتوں میں سے بہت ہی زیادہ عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے پانی حاضر فرمایا پانی انسان پیتا ہے اور اس طریقے سے پانی سے انسان تہارت حاصل کرتا ہے پانی کے ذریعے سے انسان پاک ہوتا ہے اور اپنی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے کپڑے دھلتا ہے غسل کرتا ہے یہ تمام چیزیں انسان پانی کے ذریعے سے کرتا ہے اور جب انسان وضو کرتا ہے تہارت حاصل کرتا ہے اس پانی کے ذریعے سے تو اللہ ہر غرام انسان کے گناہوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ قسور صلی اللہ سنماتے ہیں کہ جب مرد مومن یا مسلم وضو کرتا ہے تو اپنے چہرے کو دھلتا ہے فخر جامن وجہ الحطی عطی نظر بےآن ہا میں الماء اور آخر قطر علما کہ جب انسان وضو کرتا ہے اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو انسان اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھا رہتا ہے یعنی حرام چیز تو اللہ حرب علامن پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس طریقے سے انسان جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اس نے جو گناہ کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ ان گناہوں کو اللہ اربامن جھاڑ دیتا ہے جب انسان اپنے دونوں قدم دھلتا ہے تو قدم کے ذریعے سے جو گناہ کرتا ہے چل کر کے اللہ حرب پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے اندر راوی نے کیا فرمایا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ یا ہمارے نبی نے یہ فرمایا بندے مسلم یا بندے مومن کون سا لفظ ہمارے نبی نے استعمال کیا آپ دیکھیں کہ حدیث کی روایت کرنے میں کتنی باریکی سے کتنے کس خطر ضبط سے کام لیا گیا کہ جہاں بھی راوی کو یا اس طریقے سے صحابی کو شک ہو گیا کہ ہمارے نبی لفظ مسلم فرمایا ہے یا لفظ مومن فرمایا یا ما علما کہا یا ما آخر قطر الماں کہا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کو بھی انہوں نے امانت کے طور پر بیان کر دیا کہ ہمارے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا یا یہ لفظ استعمال کیا اتنی رعایت کی گئی حدیثوں کو یاد کرنے میں اور حدیثوں کو ضبط کرنے میں تاکہ کوئی شک اور شبہ انسان کے دل و دماغ کے اندر نہ رہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو انسان وضو کرتا اب تو شتر ایمان پاکیز کی یا پاکی آدھا ایمان ہے یہ پاکی انسان کو پانی کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے لہذا اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو پانی اتارا ہے اس پانی کے اندر کتنی اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانا تیار کر کے دسترخوان پر رکھا جاتا ہے تو اس کھانے کے اندر تین سو ساٹھ نعمتیں یا اس سے زیادہ اللہ کی نعمتیں ہوتی صرف کھانے کے اندر اس کو پکانے میں اور اس طریقے سے اور تمام چیزوں میں انسان کھاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالی پانی کے ذریعے سے کھانے کو ہضم کرتا ہے اور پانی کے ذریعے سے جو جراثیم یا اس ذریلے مانتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ برہین اس سے نکال دیتا ہے یہ ساری نعمتیں اللہ ابراہین کے کھانے کے اندر تین سو ساٹھ یا اس سے زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اس سے آپ پانی کی قدر اور اس کی پانی کی اہمیت کا اندازہ اور ہم اور آپ لگا سکتے ہیں اللہ ہر غلامی نے پانی کے ذریعے سے پھلوں کو پیدا کیا اللہ ہر غلامی نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں حقیقت کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے انشاد ہے اللہ الزما من, ما فأخرج من اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے بادل سے بارش برسائی پاری نازل کیا اور اس کے ذریعے سے تمہارے لئے فلوں کو اللہ رب العالمین نکالا رزقا لکم وفل تمہارے لئے روزی ہیں اللہ رب العالمین کی طرح سے اس طریقے سے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایوان ناس وبدو ربک اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگ و رب کی بات کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو پیدا کیا تاکہ تم اپنے آپ کو بچا لے جاؤ کس چیز سے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے عقاب سے اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ تقوی یہی ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے اگر انسان دین پر چل کر کے اللہ کے بات کر کے اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھتا ہے اس نے گویا کی آڑ بنا لیا جہنم سے اور اس طریقے سے وہ جہنم سے اللہ تعالی اسے بچا دیتا ہے اللہی جا الارض فراسا جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا, جائے فراس بنا دیا چلنے کی جگہ, رہنے کی جگہ بنا دیا بِنَا اور آسمان کو اللہ نے آسمان ہمارے لیے چھت کے مانند ہے وہ انذرا من سما اور آسمان سے اللہ نے بادل سے پانی کو نادل کیا اخر جب ہی منت ثمرات رز اس کے ذریعے سے اللہ برہمی نے تمہارے لیے روزی کے طور پر پھل پیدا کیے فلا جلداجا وان تم تعلوم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی بارش میں برسانے والا ہے اللہ تعالیٰ پھلوں کو اگانے والا اللہ تعالیٰ زمین کو ہری بھری کرنے والا یہ تمام نعمتوں کو نازل کرنے والا اللہ تعالی تمہیں معلوم بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں کہہ رہا تو فلاں تجا اللہ اندازہ اللہ ہر براہین کے لیے شریک نہ بناؤ کیوں پانی اللہ ہر براہین کی عظیم نعمت ہے پانی کے نازل کرنے والا اللہ ہر برعالمین ہے اللّہ تعالی کی رحمت ہے وہ اللہ تعالی یہ جو بارش کو نازل فرماتا ہے اللہ بارش کے ذریعے بارش کو اللہ ہر براہین غیر فرمایا گیس یعنی مدد اللہ تعالیٰ بارش کے سے سب کی پوری کائنات کی اور ہر ضیرو کی مدد کرتا ہے بارش کو نازر کر کے ممبات مع جب انسان یا لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ آسمان سے بارش نادر فرماتا ہے وہی منشر و اور اپنی رحمت کو دنیا کے اندر عام کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے پانی سے اللہ کی بارش سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اول الحمید اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے اور حمید قابل تعریف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا شاہکار اور انمول نمونہ تحفہ یہ پانی جو اللہ رب العالمین آسمان سے پوری کائنات کے لیے اور پورے دنیا میں پائے جانے والے ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین اس کو نادر فرماتا ہے پانی کو اللہ رب العالمین نے بطور نشانی بیان کیا ہے کفار و مشرقی اس بات میں شک کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے سے مثال دے کر کے سمجھایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازر فرماتا ہے اور زمین خشک رہتی ہے چٹیل میدان یا خشک رہتی ہے اور وہاں کھیتی کا یا اس طریقے سے کسی بھی ساگ سبزی یا پودے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے ذریعے سے وہ ہری جو کھیتی سکھ خشک رہتی ہے اس کھیتی کو اللہ اور بامن ہری بھری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے پرانے کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ ابراہمی نے اس حقیقت کو بیان کیا اور مکہ کے مشکین کے لیے کفار کے لیے بطور دلیل کے ناظر کیا اللہ رب العرمی نے فرمایا کہ جس طریقے سے زمین کو اللہ ابراہمی موت کے بعد مرنے کے بعد خشک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہری بھری کر دیتا ہے کہ لہلیاتی کھیت کھیت اس کے اندر ہوتے ہیں لہلیاتی فصلیں اس کے اندر ہوتی ہیں ہر قسم کے پھل اور میوے جات پیدا ہوتے ہیں اور زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ ہر غلامین انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا جیسے اللہ نے زمین سے پودے اگائے مرنے کے بعد موت کے بعد کچھ وہاں پر نام نشان نہیں تھا اسی طریقے سے اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور جو ذات پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے اور آسان ہوتا ہے ہر انسان کی عقل کہتی ہے ہر انسان کی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان جب پہلی چیز کو کوئی پہلی بار بناتا ہے اس کے لیے بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اللہ رب الامین انسان کو بنایا پیدا کیا اور پوری کائنات کو اللہ ہربامین نے پیدا کیا لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے جیسے پانی کے ذریعے سے اللہ زمین کو پیدا کر دیتا ہری بھری کر دیتا ایسے انسان کو اللہ ہربامین دوبارہ زندہ نہ کرے گا تو اس طریقے سے پانی اللہ حرب کی بہت عظیم نعمت ہے پانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہارون رشید کا نام آپ سب نے سنا ہوگا بلا عظیم خلیفہ گزرا ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی یا بدلیاں اٹھتی تھی تو کہا کرتا تھا کہ بدلی تم جہاں بھی جاؤ پانی برساؤ جہاں بھی جاؤ اس کا خلاج اس کا ٹیکس اور اس کا زکات ہمارے پاس ہی آئے گی اتنے لمبے رقبے پر ہارون رشید نے خلافت کی حکومت کی اس زمانے میں ایک بہت ہی بڑے زاہد اور وائز انسان گزرے جن کا نام تھا امسما رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ کے دربار میں اس کو نصیحت کرنے کے لیے گئے اور اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک بوتل لیا اور اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر تم کسی چٹیل میدان میں ہو اور وہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور تمہیں سخت پیاس لگی ہو تو تم کیا پانی کے اس گلاس کے لیے اپنی آدھی بادشاہت دے دو گے اس نے کہا کہ آدھی بادشاہت کیا پوری بادشاہت ہم تمہیں دے دیں گے پانی کے ایک بوتل کے لیے پھر اس زاہد نے کہا وائز اور عالم دین نے کہ اگر اس پانی کے نکلنے کا راستہ بند کر دیا جائے تو کیا تم اپنی آدھی بادشاہت تم دے دے گو اس نے کہا کہ ہم پوری بادشاہت اور پوری خلافت اس انسان کو دے دیں گے اس پانی کے نکلنے کے لیے جو ہمارے جسم کے اندر گیا صبح اللہ اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ حرب العالمین کی نعمت یہ پانی کتنی عظیم ہے کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کے یہ پانی کہ ایک بوتل پانی کے لیے پوری آدھی بادشاہت دینے کے لیے بادشاہ تیار ہے یار. ہم پانی کی قدر نہیں کرتے یہ انسان ادو کرتا آپ دیکھیں ادو کے اندر کتنا اصراف ہوتا کتنی فضول خرچی ہوتی ہے ادو کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے کتنے کے اندر اردو ہم سب اس کے اندر بلوا سے معاف کریں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہ پانی کتنا اصراف پانی کتنی ناقدری جا کر کے اسے پوچھئے پانی کی اہمیت اور قیمت جب خشکی کا زمانہ آتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے اور لوگ پینے کے لیے قطرے کے لوگ ترستے ہیں اور اس طریقے سے قتل تک ہو جاتا ہے پانی کے لیے قتل ہو جاتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ آئندہ جو سب سے بڑی جنگ ہوگی پانی ہی کے لیے ہوگی عالمی وار عالمی جنگ جو ہوگی پانی کے لیے ہوگی ہمیں پانی کی کوئی قدر اور کوئی اس نعمت کا کوئی احساس نہیں ہے جب قدر جب نعمت چھل جاتی ہے تب جا کر کے آدمی کو پانی کا احساس ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوا دو سو ڈھائی سو لیٹر ڈھائی گرام پانی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادو کر لیا کرتے تھے ڈھائی سو گرام ایک پاؤ لیٹر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادو کر لیا کرتے تھے اور ڈھائی کلو پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسو کر لیا کرتے تھے آپ اردا دا کریں کہ ہمارا تو کلی بھی ڈھائی سو گرام کے اندر نہیں ہوتی ہم اپنا ایک ہاتھ بھی ڈھائی سو گرام پانی میں نہیں دھل پاتے کس قدر ٹوٹیاں کھلی رہتی ہیں وضو کرتے رہتے ہیں بات چیت کرتے رہتے اسی دوران اگر کسی کا فون بھی آ گیا تو فون کا جواب بھی دیں گے اور پوٹی کھلی ہوئی ہے انسان غسر کرتا پتا نہیں کتنے لیٹر استعمال کر لیتا ہے پچاس لیٹر سو لیٹر کتنے لیٹر استعمال کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس قدر ناقدری ہے اس پانی کی میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ ابام کی اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پانی بڑی عظیم نعمت ہے دو چار دن بھی پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا لیکن مہینوں مہینے انسان پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا اس دور کے ایک عظیم مجدد تھے محدث تھے امام علامہ علامیہ رحمت اللہ علیہ کون ایسا انسان ہوگا یا عالم جو علامہ البانی کا نام نہ سنا ہوگا پینتیس دنوں تک یا چالیس دنوں تک انہوں نے صرف پانی پر گزارا تھی. ان کے پاس کوئی بیماری تھی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں پانی پر گزارا کریں ایک مہینے سے زیادہ انہوں نے پانی پیا اور زندہ رہے الحمدللہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دنیا کو کتابوں سے بھر دیا ہے حدیث کی اور تذیب میں دنیا محتاج ہے مام البانی رحمتہ اللہ علیہ کی آج ہر عالم ہر خطیب کہتا ہے کہ مام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ان کا کال آخری قول ہوتا ہے کے تعلق سے اس قدر امام امام الماء رحمۃ اللہ علیہ چالیس دنوں تک انہوں نے پانی پر سلم گزارا لیکن کیا انسان پینتیس دن تک بغیر پانی کے گزار سکتا ہے قطر نہیں گزار سکتا دو تین دن تک انسان پانی کے بغیر نہیں گزار سکتا کھائے بغیر انسان گزار سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر انسان نہیں گزار سکتا انسان کے دن چربیاں رہتی ہیں گوشت رہتے ہیں یہ کئی دنوں تک انسان کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن پانی اگر خشک ہو خو گیا انسان زندہ نہیں رہ سکتا یہ پانی کی اہمیت ہے میرے بھائیو. یہ پانی اتنی ادیب نعمت ہے جو اللہ رلامین نے ہمارے لیے نازل فرمائی پانی اللہ ہر نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے پانی عقید توحید کا بھی درس دیتا ہے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر نماز پڑھائی اور حضرت کی رات میں بارش ہوئی تھی حضر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے بھی نے فرمایا کہ اللہ ہر غلامین نے فرمایا اشبہ کے واقف کچھ بندے میرے میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گے اور کچھ بندے اللہ تعالی اللہ کا انکار کرنے والے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہو سب اللہ کے بندے کافر بھی اللہ تعالی کا بندہ. کافر بھی اللہ کا بندہ اللہ ہی نے اسے پیدا کیا وہ اللہ کا سرکس بندہ لیکن وہ بھی اللہ تعالی کا بندہ سب اللہ کے بندے سب اللہ تعالی کی مخلوق ہے تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بندے میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے کچھ لوگ میرا انکار کرنے والے ہو گے۔ جس نے یہ کہا مترنا بے اللہ و رحمت ہی جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہمیں بارش ہوئی وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہو گیا اور وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہو گیا اور جس نے یہ کہا مترنا نہ و کدا فلاں ستارے کے ذریعے سے بارش ہو گئی ہوئی وہ میرا انکار کو اس نے کر دیا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا یہ بارش اللہ ابرامین کی خصوصیات میں سے ہے پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو بھی نہ بادل بنا سکتے نہ بادل سے بارش کو نازل کر سکتے کتنی بھی ٹیکنالوجی آگے جا چلی جائے یہ بارش اللہ تعالیٰ کے خصوصی اختیارات میں سے جیسے اولاد دینا دنیا کا نظام چلانا ہوا چلانا یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیارات اور خصوصی اختیارات میں سے ہیں اسی میں سے بارش بھی ہے بارش بھی اللہ ہر کے اختیارات میں سے ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں دو تین باتیں پہلی بات تو یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ستاروں نے بارش برسایا وہ پکا کافر ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اس نے اللہ کے انکار کر دیا اور بارش اور ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ کے حکم سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں جیسے سورج چاند ستارے اس طریقے تمام ستارے اللہ کے حکم سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں ستارے مخلوق ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے خالق نہیں ہو سکتے لہٰذا کسی نے کہا کہ ستارے بارش برساتے ہیں وہ سارے لوگوں کا عقیدہ ہے ستاروں کے بارے میں باقاعدہ ایک قوم ہے جو ستاروں کو پوچھتی ہے ستاروں کا بار رب اور خالق مانتی ہے یہ سب کے سب کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کفر کرنے والے لیکن اگر کسی نے کہا کہ نہیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ستارے ذریعہ ہیں اس نے بھی کفر کیا اور شرک کیا لیکن یہ چھوٹا شرک ہے کیونکہ اللہ براہمی نے بارش کو یہ بارش کا ذریعہ ستاروں کو نہیں بنایا ہے ستارے بارش کا ذریعہ نہیں ہیں بارش کا ذریعہ کیا ہے بدلیاں ہیں بدلیاں آتی ہیں انسان دیکھتا ہے بھائی اب انشاءاللہ بارش ہونے والی ہے لیکن بدلیاں آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بارش نہ ہو کسی بار بدلیاں اٹھتی ہیں مانسون منتا ہے سب کچھ ہوتا لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا یہ کہنا کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ ستارے ذریعہ اور سبب ہیں یہ بھی کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے چھوٹا شرک ہے اس لیے کہ کی بارش کیا ذریعہ ستارے نہیں ہیں ستاروں کو اللہ ہر براہمی نے بارش کا ذریعہ نہیں بنایا جس کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا اگر انسان اس کو ذریعہ بنا لیتا ہے تو اللہ ابامن کے ساتھ تو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن وہ چھوٹا شرک ہے اللہ نے دب... مثال سمجھنے کے لیے اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنایا اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنایا اللہ نے دھاگوں کو تعمیر گنڈوں کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا اگر کوئی آدمی دھاگے پہنتا اور کہتا ہے کہ شفا کا ذریعہ شفا دینے والا اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کو کڑوں کو کنگن کو اور اس طریقے سے لوہے لکڑ کو اللہ براہن نے شفاق کا ذریعہ نہیں بنایا لہذا اگر کوئی ان کو ذریعہ سمجھتا ہے تو اللہ اور براہن کے ساتھ چھوٹے شرک کا انتخاب کرتا کرتا ہے لیکن اگر انسان اسی کو اصل سمجھتا یہی سب کچھ کرنے والے تو بڑے شرک کا انتخاب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو اللہ براہمی نے ستاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا ستاروں کو اللہ نے آسمان کی زینت کے لیے اور راستوں کے لیے اور اس طریقے سے اور مقصد کے لئے اللہ رب نے پیدا کیا لیکن ستارے بارش کا ذریعہ نہیں ہے اس میں صحیح عقیدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر بارش برسانے والا ہے لیکن اللہ ہر نے بارش کے لئے وقت بھی بنایا اور یہ وقت بدلتے رہتے کہیں کسی وقت میں بارش ہوتی ہے کہیں کسی وقت میں بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالی کے فضل سے بارش ہوتی ہے اللہ بارش برسانے والا ہے اللہ ہر برہمین نے بدلیوں کو بادل کو بارش کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کے اندر بیان فرمایا لیکن اصل بارش برسانے والا اللہ رب العالمین کے یہ ذریعہ اور سبب ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بدلیاں اٹھ رہی ان اللہ اللہ تعالیٰ کے اس کے ذریعے اپنے فضل کو دنیا کے اندر نازر کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بارش پانی کو نازر کرے گا بارش پانی کے اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمی کارس پانی ہی کے اوپر عبداللہ بن مسود عضی اللہ تعالیٰ قدیش ہے کہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے ان کا قول اور اس کے بعد کا جو آسمان ہے اس کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری ہے اور ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری ہے اور ساتویں آسمان کے بعد جو کرسی ہے اس کرسی اور ساتویں آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری ہے اور اس کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت کی دوری ہے اور اس پانی کے اوپر اللہ اقبام کارش ہے اللہ البامین کا ارش پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ وہاں سے سارے اعمال پر مطلع ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ علی علی من البینک تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ البامین پر مخفی نہیں ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے یہ کفر کا عقیدہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نقصب اللہ اللہ کی ذات عرش فضل و ایک ہزار سے زیادہ زلیلیں اس بات کی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہر جگہ نہیں ہے یہ کفر کا عقیدہ ہندوؤں کا مشرکوں کا کفار کا اور اس طریقے سے اللہ پر جتنا ایمان لانے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں اللہ کی ذات آسمان کے اوپر ہے عرش پر ہے اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے اس کے علم سے خالی نہیں امام بھائی منیفا رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن عرش کہاں ہے زمین میں ہے یا اوپر ہے وہ بھی انسان مسلمان نہیں وہ بھی کافی تمام میں منیفرحمۃ اللہ کا معاف کیجیے گا عقیدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور کوئی کہاں ہے آسمان پر ہے زمین پر ہے نیچے نہیں معلوم وہ بھی کافر مسلمان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے وہیں سے سارے دنیا کی پوری کائنات کا نظام اللہ احباب نے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے پانی کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ عرش اللہ رب اللہ نے ایک خواہشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کو جیسے جنت کے اندر کر دیا یہ دی بھی حدیث پانی کی اہمیت کی انسان پیاسا ہو پانی اسے دے دیا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی اللہ کی اس نے عبادت کی کہ اللہ ظاہر بات و شرک کرنے والی نہیں تھی اگر وہ مشرقہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرتا مشرقہ پر یا مشرق پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے وہ تھی معاہدہ ہی لیکن خواہشہ عورت تھی گناہ کرتی تھی لیکن اس کی وجہ سے اللہ ارب کے گناہوں کو معاف کر دیا کیونکہ شرک کی معافی کے توبہ ضروری ہے بغیر توبہ کے شرک معاف نہیں ہوتا تو یہ پانی میرے بھائی اللہ حرب الرامن کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور اللہ ہر برامن اس کے ذریعے سے حقید توحید کی ہمیں تعلیم دی پانی کے ذریعے سے یہ جب پانی نہ ہو بارش نہ ہو تو ہمارے نبی کی سنت ہے بہت ساری سنت ہے. ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ خطب جمعہ کے اندر بارش کے لیے دعا کیا جائے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی عام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے ہمارے نبی نے دعا فرمائی اللہ رب نے آسمان سے بارش نظر فرمائی صحابی نے کیا کہا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں بھائی کہا نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر جب بھی صاحبی ہماربی کے پاس آتے تھے یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دعا کر دیجیے کیونکہ دعاؤں کو سننے والا دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اگر کوئی اور کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شف کرتا ہے اس عقیدہ ہے میرا بھائی جس کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے ہمارے نبی نے دعا فرمائی ایک ہفتے تک بارش ہوئی دوسرے ہفتے وہی صاحب تشریف لاتے ہیں کہتے بارش کی وجہ لوگ پریشان ہو رہے اب دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بارش کو ختم کر دے ہمارے میں نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو بارش کو پہاڑیوں پر وادیوں کی طرف بھیج دے اور شہر سے اس کو دوسری طرف ڈھکیل دے ہمارے نے دعا فرمائی اللہ رب کو اسی طریقے سے کیا بارش زیادہ ہو جائے یہ بھی عذاب بن جاتا ہے سب سے پہلا عذاب بارش پانی ہی کا دنیا کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہیں کوئی بھی چیز اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو عذاب کے اندر بدل جاتی سب سے پہلا عذاب نوہ کی قوم کو آیا اور بارش کا پانی کا اللہ نے آزام بھیجا تھا پوری اس وقت جو بھی مشرک تھے کافر تھے جو بھی رو اسلام پر ایمان نہیں رہے سب کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا ڈبو دیا تھا پانی کے اندر فراؤن کو بھی اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا جو اپنے آ آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب اور ڈالے اسے بھی اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا تو پانی کے لیے جب دعا کریے دعا کرے سقیہ رحم اللہ سکیہ عذاب اللہ تعالیٰ تو اس کو رحمت کی پاک کا پانی بنا دے عذاب کا پانی نہ بنا دے ہمارے ملکوں میں سیلاب آتا ہے گھر تباہ ہو برباد کتنے لوگ بڑھ جاتے ہیں وہ وہاں پر عذاب بن جاتا ہے وہ پانی وہاں پر رحمت نہیں رہتا وہ پانی وہاں پر عذاب بن جاتا ہے پانی اگر نہ آئے بارش اگر نہ ہو ہمارے گناہوں کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور نہ ہو تو اللہ عبام تمہارے گناہوں کو جیتے بارش نہ سائے اسے انسان گناہوں سے توبہ کرے یہ بھی بارش کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز کے اندر دعا کرے عام دعائیں کریں اللہ جو ہے اللہ ابر سے اللہ مسلم اس طریقے سے دعا کرے اور ایک طریقہ اور بھی ہے جو ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہے اور الحمد للہ اس مملکت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے آپ دیکھتے ہوں گے ہم پندرہ 20 سالوں بیس سالوں سے یہاں پر ہیں جب بھی بارش نہیں ہوتی ہے یہاں کا جو حکمراں ہوتا ہے حاکمی وقت ہوتا ہے باقاعدہ لوگوں کو اس کی اس کے صلات السقا نماز اسکا کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو فرمان جاری کرتا ہے کہ فلادین پورے مملکہ کے اندر بارش کے لیے نماز پڑھی جائے گی یہ بھی مان کی سنت ہے ابھی کل گزشتہ کل کو خادم الحرمن شریفین ملک سلمان عزیز حفظہ اللہ کے ذریعے جو اعلان کیا گیا تھا پورے مملکہ کے اندر الحمدللہ جو ہے اس اسکا کی نماز پڑھی گئی یہ بھی بارش طلب کرنے کا ذریعہ ہے اس اسکا مانے بارش طرف کرنا کس طرف کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے بہت سارے میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بارش یہ کی نماز کیسے پڑ جاتی ہے سب نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ہمارے ملک میں لوگوں نے پتا نہیں کیا کیا ہندو اور غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کے پتا نہیں کیا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے ہم لوگ چھوٹے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے گاؤں کے اندر بچے گھروں میں سب کے جاتے تھے اور گھر کے باہر شہر میں زمین پر لوٹتے تھے پانی عورتیں جو ہے پھینکتی تھیں اور اس پانی کے اندر زمین پر بچے لوٹتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے اور عورتیں کیا کرتی تھیں گندگی بیل کی اور بھینس کے لے کر کے مردوں کے اوپر ڈالتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی نہ اور بلّہ پہ کتنی پیاری سنت ہے ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے سب اللہ کے محتاج ہیں بارش نازل ہوگی اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے نازل ہوگی ان تمام چیزوں کو ذریعہ اللہ رب اللہ نے نہیں بنایا ہمارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے میدان میں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور دو رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی جیسے عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے بارش کی نماز پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت کے اندر سات تک بھی کہی جائیں گی اس کے بعد کیرات ہوگی پھر کوئی سورت پھر سور پھر جو ہے رکو اس کے بعد دو سجدے پھر ان اللہ ابر کہہ کر کے کھڑا ہوگا پھر پانچ مرتبہ اللہ اکبر کہے گا جیسے عید کی نماز ہوتی ہے پانچ مرتبہ اللہ اکبر کہے گا پھر سور فاتحہ کو صورت پڑھے گا رکو کرے گا دو سردے اور تشدد کر کے سلام پھیر دے گا یہ ہے اس عسقہ کی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عسقہ کی نماز پڑھا کرتے تھے اور الحمد للہ جب بھی آج شریف جب سے ہم یہاں آئے تب سے یہ چیز دیکھ رہے اس سنت کو یہاں زندہ کیا جاتا ہے اس سنت کی مملکت ہے توحید و سنہ ہے توحید اور سنت جھگے جگہ قدم, قدم پر آپ کو سعودی کے اندر نظر آئے الحمد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ایسے ملک پہ ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں شرک اور کف اور مدار اور قبر پرستی قرف پرستی یہ ساری چیزیں اور اس طریقے کی بدات و خرافات کوئی چیز آپ کو الحمد للہ یہاں پر نظر نہیں آئے گی الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت الغرط سلاد السکا یہ بھی بارش طرف کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے دعا کرے خوشوخو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرے اور ایک اور بھی ہے کہ چادر بدلی جاتی چادر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چادر کا نچلے حصہ ہے آپ اس کو بدل دیں اور نچلے کو اوپر کر دے اور جو دائیں طرف جو کنارہ تھا چادر کا اس کو بائیں طرف جو تھا اس کو دائیں طرف لے آئے اور جو دائیں طرف تھا اس کو بائیں طرف کر دیں اور اس کو ایسے پلٹ دے مطلب یہ ہے کہ نیک فال لینا اللہ ہر براہن سے کہ ابھی اللہ تعالی جسم نے چادر کی حالت بدلی اللہ تعالیٰ دنیا کی تو حالت کو بدل دے بارش اللہ تعالیٰ تو فرما دے کہ نیک پھال لینا ہے اور نیک فال لینا شبیت کے اندر مستحسن ہے اور یہ چیز جائز ہے اس طریقے سے یہ بھی اللہ کے رسور اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ اس طریقے سے کیا کرتے تھے تو یہ نماز سسکا ہے میرے بھائیوں جو باقاعدہ مصنون ہے ہمارے لیے کہ جب بارش نہ ہو تو اس طریقے سے یہ پانی کی اہمیت اور پانی کی قدر کو اور اس عظیم نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ الحمد للہ سعودی عرب دیکھیے ریگستانی علاقہ لیکن آپ کو پانی کے لیے کبھی یہاں تکلیف نہیں ہوتی کبھی تکلیف نہیں ہوتی نہ پینے کے لیے نہ کپڑا دھننے اور بسر کرنے کے لیے ریگستانی علاقہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے آپ کو پانی مہیا کیا جاتا ہے پانی سے سستا یہاں پیٹرول پانی اس سے زیادہ مہنگا یہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی پانی کی کبھی قلت نہیں ہوتی ہمارے ملک میں لوگ بڑھ جاتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی اس قدر، نعمت کی قدر کیجیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکر یہی کہ پانی میں اشراف نہ کریں فضول خرچی نہ کریں ضرورت بھر ہم سب استعمال کریں ہم سب مجرم ہیں اس کے اندر ہم سب سب ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بچا ہوگا اسے پانی کے اندر اشراف کرنے سے پانی جب نہیں ملتا تب انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ پانی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر برا ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیل دے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو برقرار رکھے اللہ اقبام اس پانی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ اقبام ہم سب کو توحید پر قائم رکھے شرک البادت و خرافات سے بچائے نبی کی سنت پر قائم رکھے آمین بارک اللہ علیہ فرقوانہ دین و نافان ویا کو بلایات و ذکر حکیم or